سارے رایا دفے ان دفع کی لکھیا ہے رسول اکرم صلی اللہ وسلم کی جو شخص توہین کرے اس کی سزا پھانسی ہے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 اللہ فرماتا چل جلا ہم لrock... رسولوں کے ماننے میں تفریق نہیں کرتے یہ نہیں ہے کہ رسول کو کو مانیں تو اس کو نہ مانے یا یہ نہیں ہے کہ اس کی عزت کرے اس کو گالی دیں یہ ہم نہیں کرتے ہم کافر ہیں کیا یہ کافر کا کام ہے نبیوں میں تفریق کرنا مومن ماننے میں تفریق نہیں کرنا سمجھ نہیں آ اور بڑا کوفر نبی کے حوالے سے اپنے, اپنے سات جی؟ جی؟ نمبر چلو چ... پچانوے چھیانوے ستانوے اٹھانوے نڑانوے سو ایک دو, دو تین سو دو نمبر شہید ورگ نے سزا ہے پاکستان سدا ہے, ہے؟ تین سو تو, تو نہیں نا؟ <تصح>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 گستاخلا مجرم بنیا ہے گستاخ رسول نو قتل کرا آ شکم بنیائی دونوں کی سزا ایک سزا ہے جڑا مجرم بنی آئے گستاخ رسول دا یہ سزاوی پھٹا ہے جیڑا خود گستاخ رسول ہے وہ گستاخ بنی آئے نبی پاک دا وہ سزاوی پھٹا ہے ان بسو ہے رسول اللہ دے مجرم دی سزاوی اونی گستاخ رسول دے مجرم دی سزاوی اونی دو میں دی سزا جدو اکو تے برابر برابر ہو ہو جس دے جس جس دفع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 نظام اے اے یہ مولو�ی نظام کے لانے کی دیں گے اس وقت نظام سر یہ لگے کے نام نا سمجھی کنجر رہے ہیں جسے مرضی پوشل چوک لیں دید دھرنے اور جی بہن چوتا میں فوٹو ویکیا بے لذیذ ہے میںلتاب ہے <givessti> <laughs>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 اسلام اسلام خاتون جنت کا کوئی سنت طریقہ ادا کیوا تیرے اسلام تو باہر او لیا چاہنا یہ دنگ بنا کے کتے ہو لو اس دیو گل یار ساری مان ہو را سارا کتے ہونے جی کے ایسے میں کتے ہوتے جان دے اسلاموں میں ہو جائے حضرت صاحب دیو مری دی مریض کو کھنے اس نہ جگہ تے ہن صحیح جوتر لگ بیٹی ائی سجا ویجا بٹو کو کھنے لے دی نہیں مگر یاد رتا چھوٹے ادم نے کو سمجھو گل باہر ہے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 پہلے مارن آیا مارن چڈ گیا بچے مار ایک سفیٹ دشتی سچ کا پڑا نہ جان کے میں ماریا وہ اندر ہو گیا مجھے چھو مینے، باہد واباک آگیا ہے تو ہمیں گھر موڑ رہن لگتا ہے مونہ شڑ بلتا ہوں نہیں ملہ نیا حلامت ہے ملہ خاندے ملہ خاندے خینا رہا خدا تو دیگر ہے تو دیگر ہے تو دیگر ہے پر چاہاں تو دیگر ہے